سوال ہے کہ بعض لوگ کھانا کھانے کو پیٹ پوجا کہتے ہیں کیا ایسا کہنا کفر ہوگا تو کفر تو نہیں ہے البتہ ایسا کہنے سے بچنا چاہیے کیونکہ کہنے والے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ پیٹ کی پرستش کرے گا مقصد یہی یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کو بھرے گا لیکن ایسا کہنے سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ عالم